سورہ انفال مدنی ہے قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر آٹھ ہے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ایٹی ایٹ ہے اٹھاسی ہے مدنی صورت ہے ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا یہ وہ صورت ہے جو مکمل ایک ساتھ نازل ہوئی ہے کئی صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مختلف آیتیں مختلف وقت میں نازل ہوتی ہیں اور تھوڑی تھوڑی آیات کر کے نازل ہوتی ہیں یہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جو ایک ساتھ نازل ہوئی اس میں پچہتر آیتیں ہیں اور دس رکو ہیں انفال مال غنیمت کو کہتے ہیں چونکہ غزبۂ بدر کے موقع پر پہلی مرتبہ ایسا موقع آیا کہ مسلمانوں کے ہاتھ مال غنیمت آیا تو پھر مال غنیمت کے متعلق سوال ہوا کہ مال غنیمت کی تقسیم کیسے ہوگی تو اس شرح مبارکہ میں ابتدا میں یہ فرمایا گیا کہ مال غنیمت کی تقسیم کا اختیار اللہ اس کے رسول کو ہے وہ جس طرح چاہیں اس کو تقسیم فرمائیں اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا یسو عن انفاد آپ سے سوال پوچھتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں آپ فرمائیے مال غنیمت کی تقسیم کا اختیار اللہ اور اس کے رسول کو ہے مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے فتح اللہ پس تم اللہ سے ڈرو وہ اصلیبی کم اور آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرو اللہ رسول ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو ان تم مؤمنین اگر تم مؤمن ہو مومنوں کی شان بیان کی گئی ان نمل مومنون لدین ادا گر اللہ و جلت وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں وہ ادا تولیت علیہم آیات ہو ہم اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے وہ اعلیٰ رب اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں اللہ یقین وہ لوگ ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں یعنی نماز کی پابندی کرتے ہیں نماز کی دعوت عام کرتے ہیں نماز ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ قائم فرماتے ہیں رضا قرحم فکور اور وہ روزی جو ہم نے انہیں دی اس سے وہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں الا اکم المنون حقو یہی لوگ سچے مومن ہیں لہم در عند رب ان کے رب کے پاس ان کے درجات ہیں وہ مغفیرتوں کریم اور مغفرت ہے اور عزت والی روزی جنت میں ہے مومنین کی جو صفات بیان ہوئی اللہ تعالی ہم سب کو ایسا مومن کامل بنا دے اور مومنوں کے لیے جو بشارتیں ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی عطا فرمائیں اب غزبۂ بدر کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کما اخراجہ کا ربو کا ممبئی تی کا بالحق جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ باہر نکالا آپ کا گھر سے نکلنا وہی کے مطابق تھا وہ ان فریقین الکاری ہوں اور بے شک مومنوں میں سے ایک گروہ اسے ضرور ناپسند کرتا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ مومنوں کے پاس صرف آٹھ یا چھ تلواریں تھیں اور کافروں کے پاس ہزار تلواریں تھیں تو وہ پریشان تھے کہ ہم ان کافروں سے جن کی تعداد ایک ہزار ہے ہماری تعداد تین سو تیرہ ہے مگر تلوار میں اور ہتھیار میں تو کوئی مقابلہ کی نہیں ہی نہیں ہم ان سے مقابلہ کیسے کریں گے یجان جان کا فی الحقی وہ سچی بات میں آپ سے بحث کرتے تھے آپ یہ فرماتے کہ مجھے اللہ کا حکم ہے اور وہ ظاہری اسباب کے متعلق سوچ میں پڑ گئے بادہ ماں بعد اس کے کہ یہ بات ظاہر ہو گئی کہ یہ حق ہے ان یوسا موتی گویا کے وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم موت کی طرف کھینچے جا رہے ہیں وہ یہ خیال کر رہے تھے کہ آٹھ یا اچھے تلواروں سے ہزار تلواروں کا مقابلہ کرنا گویا کے موت کے منہ میں جانا ہے وہم یگ اور وہ خیال کر رہے تھے کہ وہ ایسی موت کو دیکھ رہے ہیں از اور جب یادم اللہ احدت تو فتح لکم اور یاد کرو جب اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا کہ دو گروہ میں سے ایک گروہ تمہارا ہوگا تو اب دو گروہ تھے ایک تو ابو جہل کا لشکر تھا جس کی تعداد ایک ہزار تھی اور ایک ابو سفیان ردی اللہ تعالی عنہ جو ابھی کافر تھے ان کا تجارتی قافلہ تھا جن کی تعداد صرف چالیس تھی اب مسلمان مدینہ شریف سے نکلے تھے کہ ٹکراؤ ابو سفیان کے قافلے سے ہوتا ہے یا ابو جہل کے لشکر سے تو فرمایا گیا کہ جس سے ٹکراؤ ہوا اس سے تم کامیاب ہو جاؤ گے اس پر تمہیں فتح مل جائے گی تو مسلمان یہ سوچ رہے تھے کہ ہزار کے لشکر سے ٹکراؤ ہونے کے بجائے کاش ہمارا ٹکراؤ تجارتی قافلے سے ہو جائے جن کی تعداد صرف چالیس ہے وہ اور وہ بعض مسلمان تمنا کرتے تھے ان غیر ذات شوکتی تکونکم کہ وہ لشکر جس میں کسی قسم کا کوئی کھٹکا نہیں وہ لشکر تمہارے لیے ہو جائے یعنی مسلمانوں کا ان سے ٹکراؤ ہو چالیس افراد سے شکلیمات ہی اور اللہ تعالی ارادہ فرماتا ہے کہ اپنے کلمات سے حق کو واضح فرما دے وہ یقابر کافرین اور کافروں کی جڑوں کو کاٹ دے یہی ہوا کہ مسلمانوں کا ٹکراؤ ابو جہل کے لشکر سے ہوا لوشیق الق تاکہ حق واضح ہو جائے اللہ تعالی حق کو واضح کر دے یوب تلل باطیلا اور باطل کو ختم فرما دے و لو کری اگرچہ مجرموں کو برا لگے اب جب مسلمانوں کا ٹکراؤ اب جہل کے لشکر سے ہوا اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ کفارے مکہ مسلمانوں پر حملے کی تیاریاں کر رہے تھے انہوں نے اپنے بزنس کو بڑھا دیا تھا وہ بزنس کے نام پر دنیا بھر سے جدید اسلحہ جمع کر رہے تھے تو ایک تجارتی کافلہ شام سے مکے کی طرف آ رہا تھا حضرت ابو سفیا جو ابھی کافروں کے سردار ہیں مسلمان نہیں ہوئے وہ کافروں کا تجارتی کافلہ لے کر مکے کی طرف آ رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تجارتی قافلے کو گرفتار کرنے کے لیے نکلے تو انہیں اطلاع پہنچ گئی اور انہوں نے اپنا قاصد ابو جہل کے پاس بھیجا ابو جہل ایک ہزار کا لشکر لے کر مسلمانوں سے جنگ کے لیے آیا اب وہ تجارتی کافلہ جو تھا اس نے ساحل سمندر والا راستہ پکڑ لیا اور وہاں سے اتر کر وہ گھوم کر مکی کی طرف روانہ ہو گئے تو وہ جب مسلمانوں کی پہنچ سے نکل گیا تو ابو سفیان نے ابو جہل کو یہ پیغام بھیجوایا کہ ہم تو مکے کی طرف اب رواں دواں ہے تم بھی واپس آ جاؤ اب ہمیں جنگ کی کوئی ضرورت نہیں تو ابو جہل نے کہا کہ نہیں میں اب مسلمانوں کو سبق سکھاؤں گا پھر اس نے بدر کے مقام پر مسلمانوں کا راستہ روک لیا اور بدر کے مقام پر اس نے پڑاؤ کیا اب مسلمان جب بدر کے مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ سامنے ایک بہت بڑا لشکر ہے یاد کرو جب تم نے اپنے رب سے مدد مانگی لکم فس اللہ نے تمہاری دعائیں قبول فرمائی اور اشاد فرمایا اندم مینل ملا اکتی مرد فین بے شک میں ہزاروں فرشتوں کی قطاروں سے تمہاری مدد فرمانے والا ہوں وما اللہ اللہ اللہ بشغا اور یہ مدد اللہ نے تمہاری خوشخبری کے لیے رکھی تو ان بھی قلوبكم اور اس لیے مدد نازل فرمائی تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائے ومنسر اللہ من عند دلہ حقیقی مدد تو صرف اللہ کی طرف سے ہے ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے